باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم رحمن انتیس میں پارش و دہر کے یہ پہلے رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ دہر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو روکو اکتیس آیاتیں دو سو چالیس گلیماد ایک ہزار چون حروف ہیں اس سورہ مبارکہ میں جس بات کو موضوع بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے حقیقی حیثیت سے ادا کر دیا جائے اور اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر وہ اپنے اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور اگر کفر کے طریقے پہ چلے تو پھر وہ کس انجام سے دوچار ہوگا پرانی مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اس مضمون کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس میں سب سے پہلے انسان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسے حقیق سے ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کو وجود کی بنیاد پڑ گئی ہے اور کوئی اس خوربینی وجود کو دے کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اے انسان تیرے تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں تجھے رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں اسی لیے دوسری مخلوقات سے ہم نے تجھے ایک ممتاز مقام عطا کر دیا ہے سمجھنے سوچنے اور اپنے اظہار مافظ ضمیر کا اور تیرے سامنے ہم نے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول رکھ دیے ہیں تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ بن کر نکلتا ہے یا کافر بند بن کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں دو ٹھوک طریقے سے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حل اتا عل کیا نہیں ہو گزرا ہے اس انسان پر ہی ان ایک وقت من دھار زمانے میں سے لم یقن شی مذکورا مسکورہ کہ یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا بلکہ انسان کے ابتداء جس چیز اور جس حالت سے ہوئی ہے انسان کے شرافت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حالات کو زبان پر لانا بھی مناسب نہیں انسان بے بشک ہم نے بنایا اس انسان کو من امشاجن ایک کہ نل اور مادہ کہ وہ مادہ منوی اپس میں ملتا ہے تو اس انسان کا وجود بننا شروع ہو جاتا ہے یہ اس لیے نبتلی تری کہ ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں وہ جان نہ ہو سمیام بسا پھر ہم نے اس کو بنایا سننے والا دیکھنے والا امنا ہدع نہ ہو ہم نے اس کو سمجھا دی ہے راستہ اما شاہ یہ کہ یہ شکر کرنے والا بندہ بنے وہ اما کپورا اور یہ کہ یہ نہ بنے یعنی یہ اس کی مرضی ہے اولن اصل فطرت اور پیدائشی عقل اور فہم سے پھر دلائل عقلی اور نقلیا سے اللہ تبارک وطالع نے اس انسان کے سامنے نیکی کا راستہ اس کو سمجھا دیا ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان ایک راستے پہ چلتے لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کر سب ایک راستے پر نہ رہے بعد نے اللہ کو مانا اور اس کا حق پہچانا اور اس کو ادا کرنا شروع کیا اور بازک کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مخالفت پر کمر باندھ لی اگر دونوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان ناطنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے لرین منکروں کے لیے سلا زنجیروں کو اخدالن اور توق وسائرہ اور بڑھتے ہوئے آگ جس طرح کے خطرناک مجرموں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہے ایسے ہی روز مشر اللہ کے نا اور اللہ کے حکم کے نا کرنے والوں کو زنجیروں میں جکر دیا جائے گا البتا نیک لوگ یشربون کا سن وہ ایسے پیالوں میں سے کا نا میزا جو ہے جس کے اندر پڑی ہوئی شراب کے امیزش اور ذائقہ کافور کی طرح ہوگا یہ ایک چشمہ ہے یشربو بہا عباد اللہ ہے. کہ جس سے پیئیں گے اللہ کے بندے جو فجر تص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہروں کی صورت میں جاری کر دیا ہے یا یعنی نہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یو فو نبن نظریں جو پورا کرتے تھے اپنی منتوں کو نظر اس को کو کہا جاتا ہے جو بندے پر ابتدا لازم نہ ہو انسان آج خود اس کو اپنے اوپر لازم کر کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو بطور شکرانہ کہ میں یہ کام کروں گا یہ وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کام کا کرنا اس نظر کا پورا کرنا اس نظر ماننے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے پہلے اس کی وضاحت ہو گزی ہے یہ نظر کے دو قسمیں ہیں ایک ہے نظر معین کہ اگر نظر کا نیت کرتے ہوئے کوئی خاص چیز اس نے متعین کر دیا ہو مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں راہ خدا میں ایک بکر دوں گا اب اس کو بکر ہی دینا پڑے گا لیکن اگر اس نے یہ کی کے خیرات کروں گا تو پھر کسی بھی چیز کو راہ خدا میں خیرات کر سکتا ہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو وہ اناج کی صورت میں ہو وہ پیسے کی صورت میں ہو وہ خوف یومن اور وہ کہ جو ڈرتے تھے اس دن سے کان شروع ہو کہ جس کی برائی ہر چار سو پیلی ہوئی ہوگی وہ لمون تو اور وہ کہ جو کلایا کرتے تھے کو اللہ خود ہی اس کی محبت پر یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین ان مختاج کو وہ یتیمن اور یتیم کو وہ اور قیدیوں کو یعنی اللہ کے محبت کے جوش میں اپنا کانا باوجود خواہش اور ضرورت کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکین و یتیم اور قیدیوں کو کھلاتے تھے عام ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے کہ کانا کھلاتے ہوئے ان کی نیت یہ تھی کہ انما لوجہ اللہ کہ ہم تمہیں یہ کانا کھلا رہے ہیں خالص اللہ کے رضا کے لیے لاند ہمیں نہیں چاہیے تم سے اس, کے اس کا کوئی بدلہ ولا شکورا اور نہ یہ کہ تم ہمارا شکر ادا کرو امنا نہ رب ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یومن اس دن ابو سمقم تریدا کہ جس دن کے سختی بڑے اداس کرنے والی ہوگی لہذا جب اپنا آخرت اور اپنے آخرت کا فائدہ پیش نظر ہو تو پھر دوسروں سے شکریہ کا تقاضا کیوں تو جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آخرت کے فائدے کے لیے اللہ کے محبت اور اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی دی ہوئی سے ضرورت مندوں کو دیا ضرورت مندوں پہ خرچ کیا تو اس کے اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ الْيَوْمُ پھر بچا لیا ان کو اللہ نے اس دن کی برائی سے وقم نظرتوں و اور اللہ تبارک و تعالی نے منا دی ان کو تازگی اور خوش بختی وہ جزا ہوں اور اللہ نے بدلے میں دیا ان کے اس صبر کے جنتوں و حریرا جنت اور ریشمی لباس مت کی کہ جو الگ لگائے بیٹھے ہوں گے اور جنت میں تختوں کے اوپر نہ یہ رو کہ نہیں دیکھیں گے وہ اس جنت میں شم سن سورج کی تکلیف لازن ہری را اور نہ ٹھنڈک کی تکلیف یعنی جنت کا جو موسم ہے وہ انتہائی معتدل ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں یا پھر سردی کی وجہ سے لوگ تم ہو اور ساتھ ساتھ وہ دانی یتن اور جھکے رہیں ان پر اس کے چائے اس کے سائے اور چاولیت کتوس تزدیدہ اور پس کر دیے جائیں گے خرید کر دیے جائیں گے ان کے اس جنت کے باغوں کے گچے تاکہ وہ بآسانی با جنت کے باغوں کا پل توڑے بےتن اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے وہ اور پلیٹیں کانت قواریر وہ جو شیشے کے بنے ہوئے ہیں قواریر منفتن اور شیشہ بھی چاندی کا خود دروہ کہ جس کو بنایا ہے ایک خاص انداز سے دنیا میں شیشہ تو ایک خاص قسم کی دھات کا بنتا ہے لیکن جنتیوں کو جن پیالوں میں اور جن پلیٹوں میں اور جن گلاسوں میں کانے اور پینے کے سامان پیش کر دیے جائیں گے وہ شیشہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا اور یہ اس قونفی اور ان کو پلایا جائے گا اس جنت میں کہا سن ایسے پہلے کانا میزاج و کہ جس کے امیزش سون کی ہوگی یہ بھی ایک چشمہ ہے ہے اس جنت میں تو سر اور جس کو نام دیا جاتا ہے سلسبیل کے وہ یتوف علیہ اور پھرتے ہوں گے ان پر نوجوان ہمیشہ رہنے والے یعنی ان کے وہ ملازم بھی ایسے ہوں گے کہ وہ صدا جوان رہیں گے تاکہ وہ اپنے اس ڈیوٹی کو بڑے چاک اور چوبن طریقے سے بہتر انداز میں پورا کرے اللہ تبارک تعالی ان کا شان بیان کرتا ہے کہ اظہار آئے تو جب تو دیکھے گا ان کو ہنسی ہم تو خیال کرے گا ان کو لو منشورا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہے تو جس جگہ کے ملازموں کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا وہاں پر ان ملازموں کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا خوبصورتی کا وہ اظہار آئے تھا اور جب تو دیکھے گا سما وہاں رائے تو دیکھے گا نہ من نعمتوں کو وہ ملکن کبیرا اور بہت بڑی سلطنت کو آگے ان کے اوپر پوشاک ہوگا باریک ریشم کا خزر سبز رنگ و استبرخ اور موٹے ریشم کا یعنی ہر دو طرح کے لباس وہاں پہ موجود ہوں گے سبز رنگ کے موٹے ریشم کا کپڑا اور سب رنگ کے بھاری کے ریشم کا کپڑا وہ الو من و فتن اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن چاندی کے وہ سقا ہوں شرابن اور پہنائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب یعنی ان کے رب کے خصوصی کرم سے ان کو یہ شراب دی جائے گی اللہ تبارک فرماتے بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلا وہ کا نسا کم مشکورہ اور تمہارے تمام تر کوششوں کی قدر کی گئی ہے کہ دنیا میں جو تم نے کوششی کی اللہ کے رضا کے لیے اپنے آخرت کی بہتری کے لیے تمہارے ان کوششوں کو رائے گا جانے نہیں دیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان اعمال کی قدردانی فرمائی اور اس ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کے صورت میں اور جنت کے نعمتوں کی صورت میں اور یہاں کے خوشحال زندگی کی صورت میں تمہیں قدل عطا فرما دیئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس پار سر دہر کے یہ دوسری اور آخری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر تئیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ میرے بندو تم نے سے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں تمہارے ان نئے اعمال کی قدردانی کی جائے گی اور اس کے بدلے تمہیں خوشحال ترین زندگی اور اس زندگی میں ہر طرح کے نعمتوں سے مستفید کر دیا جائے گا اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اب اس طرف اشارہ فرماتا ہے کہ آخرت کے خوشحال زندگی اور وہاں کے بے پناہ نعمتیں ممکن ہو سکتی ہے قرآن مجید کے تصدیق سے اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے ان حکموں کے تعمیر سے جس پر عمل ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید اور تفہیم فرمائی ہے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے جو وہ لوگ مختلف مجلسوں میں اعتراض کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی فرمان آتا تو یہ ایک ہی مرتبہ اکٹھا کیوں نظر نہیں ہوا بقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ اگلے پچھلے سارے حالات اور واقعات سے بخوبی آگاہ ہے تو اس آگاہ اور جاننے والے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اس نے یہ قرآن ایک مرتبہ نازل نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکو میں ان لوگوں کی اس سوچ خیال اور اعتراض کا بھی جواب دیا ہے اور قرآن مجید کے دوسری آیاتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نہیں کیا ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی جواب کے طور پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ اس سے پہلے میں نے جو آسمانی کتابیں ایک ہی مرتبہ نازل کی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اس وقت کے نا فرمان حالانکہ مسالیہ پر نازل ہونے والے ہمارے اس کتاب کو مان گئے تھے کہ یہ مان لیں گے یہ نہ ماننے کے بہانے اور دوسری وجہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و اس بات قادر ہے کہ وہ اس قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل فرماتا لیکن اس اللہ قادر مطلق نے اس قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے بنانے والے اور مصنف نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ان نافرمانیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جائیں کہ جن اعمال پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا ہے اور پختہ ہو چکے ہیں اگر ایک ہی مرتبہ ان کے سامنے وہ سارے باتیں رکھ دی جاتی جن سے ان کو روکنا مقصوص تھا تو یقینا یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تو یہ اللہ کی حکیمانہ حکمت ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بتدریج نافرمانیوں سے کنارے کسی کے احکامات دی ہیں تاکہ ان پر کوئی مشکل نہ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اس طرح کے پروگنڈے پر غم زدہ نہ ہو جایا کرے اس لیے کہ نافرمانوں کا تو کام ہی جھوٹا پروگنڈا کرتے رہنا ہے آپ صبر کریں اور ان میں سے کسی نافرمان گناہگار کی اطاعت اور فرم نہ کریں بلکہ ہر وقت اپنے رب کی تصبیر اور اپنے رب کے صنع اور اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں بے شک ہم ہیں اتارنے والے علیہ کل قرآن آپ کے قرآن تنزیلا بتدریج اتارنے والے یعنی ہم ہی ہے جنہوں نے قرآن آپ پر بتدریج نازل کیا ہے توڑا توڑا کر کے نازل کیا ہے کبھی ایک آیات کبھی دو آیات ہے کبھی ایک رقو کبھی ایک صورت فصب الحکم رب آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کے ولا توم اور کہنا مت ان میں سے آسمن کسی گناگار کا او اوکفورا یا کسی ناشکری منکر کا غز کو رسم ربکا. اور لیتے رہیے نام اپنے رب کا بکر طویلا صبح و شام صبح اور شام نام لینے سے بعض نے فجر اور عشاء کی نماز مراد لی ہے اور بعض نے یہ بھی مراد لی ہے کہ صبح اور شام کے وقت کے تصبیح اور قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کے نزدیک بندوں کے پسندیدہ ترین اعمال اور افعال میں سے ہے اور میں فضل ہوں اور رات کے کسی وقت بھی اسی کے سامنے سجدہ کیجیے وَسَبِّهُ لَيْلَمْ تَبِيلَ اور پاکی بولیے اس اللہ کے لمبی رات تک یعنی جہاں تک ممکن ہو سکیں اللہ کی تصدیح میں اللہ کی تحلیل میں اور اللہ کی تکبیر میں مشہور تحیے اِنَّ هَا أُولَائِ بِشَكِئِ لَوْكِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَتَ یہ پسند کرتے ہیں جلد ملنے والی کو یعنی دنیا کو وَيَزَرُونَ وَرَاءَهُمْ اور چھوڑ رکھا ہے انہوں نے اپنے پیچھے یومن سکیلا اس بہاری دن کو یعنی قیامت کے دن کو ان لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے نہ ہم ہم نے ان کو پیدا کیا وہ شگدنا اور ہم نے مضبوط کیا ان کے کی جوڑوں کے بندوں کو وہ عزاء اور جب ہم چاہیں گے بدلنا بدل لائیں گے امسالہ ہوں انہی کے طور تبدیلا اوروں کو بدل کر کے لانا یعنی جب ہم چاہیں گے ان کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور ان کے پیچھے انہی کی طرح اوروں کو بدل کر کے لے گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے ہر انسان پر انفرادی طور پہ فرمایا اور وہ ہے اس کا وجود اس کے وجود کا آپس میں مضبوط اور مربوط اور جوڑا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے. انسکر تم بے شک ہی خیر خوانہ صرحت ہے فمن الى پس جو چاہے وہ اپنا لے اپنے رب کے راستے کو شاہ اون اللہ شاہ اللہ اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہی محکیم بشک اللہ ہے سب کو جاننے والا حکمتوں والا یہ خلوم شہ افی رحمتی وہ داخل کرتا ہے اپنے رحمتوں میں جس کو چہ جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو دولت ایمان اور دولت یقین فرماتا ہے وہ ظالمین عبد الحم اور ظالمین کے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابن علیمہ دردنا کا عذاب کو تو ان فرمانو اور انکاریوں کو اپنے اس انکار اور نافرمانی پر اطرانہ نہیں چاہیے بلکہ ان کے لیے مقام فکر ہے مقام غور ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک اللہ کو بھی نہیں جانتے یہ اپنے خالق اور مالک محسن اللہ کی بھی انکار کرتے ہیں اخراضہ